شہید <سؤال> اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا اس کی مخلوق اور وہ میں تھا اندین القاب ہے بطور ترقی تاخیر کے فرمایا ان کے ما من دا اس کو کوئی دفاع کرنے والا نہیں پہلے دین مترکھ تھا نا جزا اب کیا ہے عذاب کے بارے میں خلاصہ شواہد مجازات حقوق مجازات انجام فریقین تسلی منکرین کے شکوے اور طریق اور منازع بالمشرقین یہ لکھو جی بطور و کتاب مستور شواہد مجازات قیامت آئے گی جی ہارے کو بدلہ ملے گا تو اس کے شواہد ہیں شواہد مجازا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت آئے گی قسم ہے طور کی طور پہ کی قسم گونٹے گی بھائی طور کے اوپر کس کی وہی نازر ہوئی تھی وہ صاحب السلام کی کتاب طورات ملے تو فرمایا کتاب طورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ قیامت آنی ہے قسم ہے طور کی وق کتاب مستور اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے بیچ ورق کھلے کے رق کا من ورق منشور کا منع کھلا ہوا قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی گئی ہے بیچ ورق کھلے کے اس کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے کیا مراد ہے جی تو اللہ محفوظ میں قیامت لکھی گئی یا نہیں یا اس کتاب سے مراد نام اعمال ہے کیا مراد ہے ہمارے جو نام امال لکھے جا رہے ہیں کیوں لکھے جا رہے ہیں کہ ان کا حساب و کتاب ہوگا قیامت میں یہ دلیل ہے قیامت کی بل بیت معمور قسم ہے بیت معمور کی بیت معمور کیا چیز ہے جی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 جس دن تھر تھرائے گا آسمان تھر تھرانا اور سیر کریں گے پہاڑ سیر کرنے فویرومین انجام مجرمین ہلاکت ہوگی اس دن جشرانے والوں کے لیے اللہ زین یہ واس مقزن ڈبلیو ڈبلیو ڈبلو مقزے بین وہ ہیں جو بیچ بیہودہ گوئی کے کھیل کرتے ہیں جو بیہودہ گوئی کے اندر کیا کرنے والے ہیں تماشہ مذاق کرتے ہیں دین کے ساتھ اصل خوض کہتے ہوتا لگانا بے حودا گوئی کے اندر کھیل کرتے ہیں یوم یدعون اس دن دھکیلے جائیں گے ترم نعر جہنم کے دھکیلا جانا فج و کال و لحم نا فج و مقدر ہے کہا جائے گا ان کو یہ آگ ہے جس کی تم تقزیب کرتے تھے دنیا میں جو کہا جاتا تھا نا کہ قیامت آنی ہے جہنم ہے ایتیں پڑھ کے سنائی جاتی تھیں تو ان ایتوں کو کیا کہتے تھے یہ جادو ہے کہ جی پر میں اب تو آنکھ سے دیکھ لیا اب جادو ہے یا صحیح بات ہے ابا شہر ان کیا پر جادو ہے یہ یا تم نہیں دیکھ رہے اندھے ہو گئے ہو اسلوحہ داخل ہو جائے اس کے اندر صبر کرو یا نہ صبر کرو الامران صوام علیکم العمران مقدر ہے دونوں عمر برابر ہیں تمہارے اوپر سوائے بدلہ دیے جاتے ہو تم ان امال کا جن کو تم کرتے تھے یہ کس کا انجام تھا جی مقزبین کا ٹھیک ہے جی اب متقین کا انجام ہے ان المتقین بے شک متقی لوگ فی جنا بیان انعامات لکھو کنارے پہ بیان انعامات اور درمیان میں پھر نمبر دیتے جاؤ بے شک متقی جنات کے اندر ہوگے نمبر ایک بہشتوں میں باغات میں نعیم آ نئی مانا نیمتیں سامان عیش متقی بیج باغات کے ہوں گے اور سامان عیش کے پاک کہیں ہی خوش دل ہوں گے ساتھ ان چیزوں کے کہ دے گا ان کو رب ان کا اور بچائے گا اور رب ان کو رب ان کا ضاب جہنم سے نعمت نمبر قلو و نعمت نمبر ان کو کہا جائے گا کھو پیو خوشگوار بس بب اس کے تومل کرتے تھے متا کی نمبر کتنی تین تکیا لگانے والے ہوں گے اوپر تختوں کے وہ تخت جو برابر بچھے ہوں گے بسوہ برابر بضبنا نعمت نمبر کتنی جی چار اور بیاہ دیں گے شادی کر دیں گے ان کے ساتھ حورے این کے میرے عزیز این کی تحقیق تو کل پڑھ چکے ہو نا آج حور کی تحقیق پڑھ لو وہ بھی اسی طرح ہے فرق یہ ہے کہ این کے اندر جو تھا نا وہ اوین تھا نا تو یا کا چاہتا میرا مقبل کا مقصود ان بن گیا اور حور تو ہے نا اس کا مذکر ہے احور کا ہے جی آور کہتے ہیں گورے مرد کو جیسے تم لوگ بیٹھے ہو اچھا اس کی مونس کیا آئے گی ہورا گوری عورت ایک پھر افل فالا دھونے کی جمع کیا ہوتی ہے حور نہ جاتی ہے فولوں ٹھیک ہے جی تو ان کو شادی کر دیں گے کس کے ساتھ حورے ان کے ساتھ گوری عورتیں موٹیاں کمالی ولین آ منو اے نمبر پانچ جی نمبر پانچ وسل اکربا رشتے داروں کو بھی ساتھ ملا دیں گے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 یہ تتیما ہے انعام نمبر دو انعام پہلے آ تھے؟ پانچ, پانچ تھے ایسے نا امدد نام یہ تتیما ہے دوسرے انعام کا دوسرا انعام کیا تھا جی وہ کھانا پینا میوے تو فرمایا وہ کھانے پینے کے بعد جو ہے نا روزانہ ہم ان کو میوے بڑھا بڑھا کے دیں گے کیا آ یوں کہیں گئے او میاں کل تو تم نے میوے پھل لیے تھے اب ہمارا سر نہ کھا بھاگ جاؤ نہیں بڑھا بڑھا کے دیں گے ہم ددنا ہم اور بڑھاتے رہیں گے ان کے لیے میوے اور گوشت حسب خواہش یا فیہ کاسا پھر یہ دوست ہوتے ہیں نا بے حجاب دوست ذرا غور کریں جی بے جا دوست وہ شربت پیئیں گلاس کے اندر پانی پیویں تو ایک دوسرے کے ساتھ مزاق کر کے چینا جھپٹی کرتے ہیں کیا ایک نے اس کا گلاس چھین لیا دوسرے نے اس کا گلاس چھین لیا پھر ہنستے ہیں خوش طبی کرتے ہیں سمجھے جی تو فرمایا وہاں چھینا جھپٹی بھی ہوگی لیکن چھینا جھپٹی اندازے کے ساتھ ہوگی ایسے نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے کے سر پہ گلاس رہیں گے انداز کے ساتھ مہذب طریقے سے جی پور کے آم دیو بند کے اندر اور بڑے بڑے علماء تھے پھر وہ آم کھاتے کھاتے کچھ آم ایک دوسرے کی طرف ایسے ہی پھینک دیتے تھے ایسے ہی پھینک دیتے بڑے بڑے علماء یہ خوش تبھی تھی لیکن حضرت شیخ ولند جو تھے خاموش بیٹھے ہوئے تھے کسی نے عرض کیا حضرت آپ بھی جواب نے پھر جواب ہی جاہل ہاں خاموشی <laughs> تم کو جہالت کے اندر زیادہ آ گئے ہو تنازع چھینا جھپٹی کریں گے بیچ بحث کے میں شراب کی کاش کا منہ کیا جی لیکن وہ شراب ایسی ہوگی جہاں آدمی بدماست نہیں ہوگا بدماست نہیں ہوگا نہ گناہ کی بات کرے گا لالغن پیہا نہ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 کہ قیامت کے دن تو حسین لڑکے ہوں گے تو آج بھی ہم حسین لڑکے اپنی طرف رکھ لیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھی قیامت میں شراب ہوگی بے شراب بھی پیو ہوں اور جواب ہو سکتا ہے نا بابا بیش تو ہے بھی عیش کی جگہ وہاں گناہ کا تصور ہی نہیں ہوگا اس لیے نہیں ہوگا کہ سب تائیش وہاں موجود ہوگا کہاں غور فرمائیے دی وہ یتوف والے ہیں اور پھریں گے گردش کریں گے ان کے اوپر لڑکے لہم لہم کا معنی جو خاص ان کی خدمت کے لیے ہوں گے اور حسین ایسے ہوں گے کان لم جیسا کہ موتی ہوں کیا پوشیدہ بھائی موتی جب تک پوشیدہ ہوتا ہے چمک ہوتی ہے باہر کی ہوا لگے تو چمک کچھ نہ کچھ ڈھیلی پڑ جاتی ہے بالا ملا باز یہ انعام نمبر 6۔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 پر احسان کیا اللہ نے ہمارے اوپر اور بچایا ہم کو عذاب جہنم سے سموم کا لوگ بھی مانا ہے؟ لو لیکن یہاں مراد کیا ہے جی جہنم بچایا ہم کو عذاب جہنم سے اننا پنا من قبل و سباب کامیابی نمبر دو بے شک تھے ہم اس سے پہلے پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو باقی اللہ تعالیٰ بڑا محسن اور مہربان ہے پر ذکر فما انتا فریضہ رسول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 میں حیران رہا ایک دو سال تو میں پریشان رہا پرانا کافی عرصے سے میں پڑھا رہا ہوں کہ ان کا کوئی رابط ہی نہیں معلوم ہوتا آخر اللہ تبارک و نے کرم فرمایا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا سر ربط کیا ہے ام یقولون نہ شاعر و نہ و بھی درمیان میں لکھ لو شکوہ لکھ لو اور طریق المناظرہ بالمشرقین شکوہ ہے طریق المناظرہ بالمشرکین ہے لکھ لیا احاشہ لکھو یہاں سے آخر سورت تک یہاں, کے یہاں سے لے کے آخر صورت تک منکرین کری توحید و رسالہ و قیامت کے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 کیا حکم کرتے ہیں ان کو ان کے عقل اس بات کا کہ حضور کو شاعر و مجنون کہیں ام ہم قوم ان یا ام بن بل بل کے حقیقی سبب اس کا یہ ہے کہ وہ قوم ہے سرکش آپ نہ شاعر ہیں نہ کااہن ہیں نہ مجنون ہیں یہ جی مطالعے کس کے تھا رسالت کے متعلق مناظرہ ام یقولون تقوا لا یہ کس کے متعلق ہے قرآن کے متعلق شک والے کھلو کنارے پہ لکھو متعلق قرآن کیا کہتے ہیں کہ گھاڑ لیا اس نے قرآن کو بلاہ جواب حقیقی بلکہ نئی ایمان لاتی اناد حل یہ کہتے ہیں کھڑا ہے تو ان کو کہو سارا قرآن چھوڑو قرآن کے ایک جملے کا مقابلہ کرو حدیث کیا ہے جملہ پس چاہیے لائیں ایک جملہ اس جیسا اگر ہیں سچے ام خولے کو میں خیر شاعر <تصالت> یہ مرادرہ کس کے بارے میں ہے توحید کے بارے میں کنارے پہلے کھلو متعلق توحید اب دیکھو بظاہر نہیں رابطہ اس کے ساتھ مطالعے کس کے توحید کے بھئی یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود حقیقی نہیں مانتے دوسروں کو معبود مانتے ہیں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 انچارج بنے گئے ہوں یہ بھی نہیں ہے ام متعلق رسالت کیا نزدیک ان کے خزانے ہیں تیرے رب کے تیرے رب کے خزانے سے مراد ہے نبوت کے خزانے ان کے مالک ام حمل مساح یا وہ کیا ہیں نگران ہیں مساح منا آہ. جس کو کہتے ہو کہ فلاں آدمی جس محکمے کی کا کیا ہے نگران انچارج انچارج ہیں عام ص یا واسطے ان کے کوئی سیڑھی ہو کہ یستا میں او ہے کہ بس باب سیڑھی کے یا ان کی ہو جی بڑی سیڑھی او آسمان تک لے جائے سن آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبی نہیں بنایا نہیں بنایا یا واسطے ان کے سیڑھی ہے کہ سون آئیں باب اس کے فی سب ہے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 اور تمہارے لیے خود بیٹے ہوں ام تاسل آج، اجران یہ اس کے متعلق رسالت کیا سوال کرتا ہے تو ان سے معاوضے کا پاسو بوجتا باب امان کے بوجھل ہو گئے ام ان دہوم یا نزدیک ان کے غائب ہے جیسے نبیوں کے پاس وہی آتی ہے ان کے پاس بھی کیا وہی آتی ہو کہ کہیں حضور نبی نہیں وہی دیں، یا نزیق ان کے غیب کی باتیں پر لکھتے ہیں ہم یرید ہونا یا ارادہ کرتے ہیں صاحب رسالت سے بری تدبیر کا قید یہی مکروفرے بری تدبیر کا لیکن یاد رکھیں جو کافر ہیں نا ہم المکیدون وہ گرفتار ہوں گے وبال مکر میں یا ارادہ کرتے ہیں بری تدبیر کا تو فاللہ دینا کافر ہو گیا ہونا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 اور اگر دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرنے والا تو کہیں گے یہ بادر ہے تہ بتا حالانکہ ہوگا کیا, کیا ہوگا اذا کے اناد ہے ان کا اور امحال مجرمین اور چھوڑو ان کو یہاں تک ملیں اپنے اس دن کو جس کے اندر ہوش اڑائے جائیں گے قیامت کا دن یوم کیفیت یوم وہ ایسا دن ہوگا کہ نہ کام آئیں گی ان سے ان کی تدبیریں کچھ بھی نو مدد کیے جائیں گے ظالمو یہ تخویف دنیا بھی ہے تخویف دنیا بھی اور بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے دنیا میں دون ازال کا پہلے اس دن کے عذاب سے یہ دنیا کا عذاب کیا ہوا جی وہ بادل میں قتل ہوئے کہا تایا یہی ہے مت کے والوں کے کہا بعض مت واسطے ظالموں کے عذاب ہے دنیا کے اندر پہلے اس عذاب سے لیکن اکثر نہیں جانتے واسط حکم رب کا تسلی خاتم الانبیاء اے میرے محبوب صبر کرو تم باورچہ حکم رب اپنے کے بعد بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے کہہ من ہماری حفاظت میں ہیں بس صبح رب کا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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائی کرام کے اصلاحی بیانات ڈاٹ شہید لقد ڈاٹ کام